باب ری کی مقدار اس مقدار سے کم رکوع اور سجا جائز نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کی کیا مقدار ہے رکوع کریں گے تو رکو کی حالت میں کتنی دیر ٹھہرنا ضروری ہے سجا کریں گے تو سیدے کی حالت میں کتنی دیر ٹھہرنا ضروری ہے کیا اس مقدار سے اگر کم उस گئے تو اس कम مقدار سے کم اگر ٹھہر گئے تو کیا رکو یا سجھا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا جی تو اس حوالے سے دو مذہب امام تو حابی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں کہ رکوع اور سجود کی مقدار کیا ہے امام احمد بن حنبل اسحاب بن رحب ابراہیم اور اصحاب حنابلہ کا مسلقاب الراب رحمہ اللہ علیہ ابراہیم الحمۃ اللہ اور اسی, اسی طریقے سے اصحاب ظواہر ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ رکوع اور سجود کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں سبحان رب العظیم اور سبحان رب العلیٰ تین تین مرتبہ کہا جا سکے فرد کو سمجھیے گا تقویر کے تسبیح کہنے کے وجود کے قائل نہیں ہے یہ فرضیت کے بلکہ مقدار رقوع میں اتنی مقدار فرض ہے کہ جتنی تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جائے اتنی مقدار رقوع ہونا چاہیے سجدہ بھی اتنی مقدار ہونا چاہیے کہ سبحان ربی العلیٰ تین مرتبہ کہا جا سکے یہ حضرات کہتے ہیں کہ اتنے مقدار فرض ہیں اگر اس سے کم ہوا تو ان حضرات کے نزدیک رکوع سجدہ جائز نہیں ہوگا لہذا ان حضرات کے نزدیک نزدیک تو رکو اور سجدہ کی مقدار کیا ہے تین تصبیحات کی مقدار اس سے کم رکوع سجدہ جائز نہیں ہوگا تو آپ کی پہلی حدیث کی ہے ہم نے آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ جمہور کو کہا شواف مالکیا محدید سنگھ سب اس بات پر متفق ہیں کہ تین تصویرات کی بقدر یا تین تصویرات کی مقدار یہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت یا گصاحب ہے آآ آآ تین تصویرات پڑھنا وغیرہ اور اس کی بقادر کو سجدہ کرنا فرض نہیں ہے بلکہ اتنی مقدار فرض ہے کہ تمام کے تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پر برقرار ہو جائیں جس کو تمانیت سے تعبیر کرتے ہیں اطمینان سے یعنی کس طرح رکوع کرے کہ رکوع کی حیثیت میں اطمینان ہو جائے اس طرح کا سجدہ کرنا کہ سجدے کی حالت میں اطمینان ہو جائے کتنی مقدار کیا ہے فل ہے حافظ ہو جائے تو یہ کیا ہے اصل فرض کی مقدار ہے باقی جو ہے تصویرات وغیرہ کپڑنا پڑنا یہ اس سے زیادہ کی مقدار میں رکوع اور کی حالت میں ہونا یہ سنت یا استاب ہے پہلے ہم رات کو جو کہ کیا کہتے ہیں کہ رقو الحات کی, کی بقدر ہے, ہے اور بقیہ جمہور کو خالر کیا نزاد کی دلی کا ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہا ہے باون ہزار کا اللہ یزیغ و اقل منہم تو حنا بنا و غیرہم حضرات کے پہلی دلیل باپ کی سب سے پہلی حدیث صدت اللہ میں مسئول سے روایت ہے دیکھئے درہ وی کہی قال حددتنا ربیہ سمعہزنا وقال حددتنا خالد افضل رحمان قال حددتنا ربید بن عبد اسحاقا عن عون ابن نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ وسلم رکو جب تم میں سے جب کوئی اس کا رکوع تعمیر ہو جائے گا ودا لکھا یہ کم سے کم درجہ ہے تو مطلب ان حضرات نے ان الفاظ طور پر استقال کیا کہ اس سے کم کوئی درجہ ہے ہی نہیں لہٰذا اس سے بھی کم ہوگا تو رکوع جائز نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سبحان تم فقط تم ہو ودا لکھا ادنا ہو یہ سب سے کم درجہ ہے قبی قال حدثنا ابو لکرد، قال حدثنا ابو قال حدثنا ابو نبی دیفن فذکر بس نادی متلا مام بحاوی کتب صلی اللہ قال ابو جعفرن فذہب قومان قوم ان سے مراد مام بن حنبل، اصحاب من رہوے، ابراہیم نفعی، اصحاب دواہر کیا کہ فرماتے ہیں یہ آزاد فذہب قومان اللہ حضار اس حدیث کی طرف فقالو انہوں نے کہا کے مقدار رکوع و سجود اللہ لیلہ یوزی وقل منہ حالا رقو سار جس سے کم رقو و جائز نہیں ہوگا وہ یہ ہے, وہ کیا ہے؟ تین تصویرات کی مقدار دوسروں نے اس میں مخالفت کی ہے وہ کون ہے احنا احنا مالکی رکوع کی مقدار یہ ہے کہ رکوع کرے یہاں تک کے حق تاقیہ اطمینان سے مکمل رکوع میں چلا جائے و مقدار و سجدہ انہ سجدہ کرے سجدہ کی مقدار یہ ہے کہ اطمینان ہو جائے کا مقدار ہو یہ ہے رقو اور سیدے کی مقدار کے جس جس جس جتنی مقدار ضروری ہے لازمی جتنی کے ضروری ہے یہ پنس ہے اپنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے یہاں تک ایک شخص داخل ہوا مسجد میں نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو تقبیر کہتے. پھر کہا کر اگر تجھے قرآن یاد ہو اور اگر تجھے قرآن یاد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر الا تقریر کہ اس کے بعد پھر رکو کر یہاں تک کہ تو رکوع میں تجھے اطمینان حاصل ہو جائے یعنی تو کے ساتھ کیا کر لے رکو کر لے پھر پرمایا کہ کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ تو کیا ہو جائے سیدھا کھڑا ہو جائے اور اعتدال آ جائے قیام کی حالت میں پھر اس کے بعد سیدہ کر یہاں تک کہ تجھے سجدے میں اطمینان حاصل ہو جائے کہ تو سجدے میں اطمینان حاصل کر لے تیری نماز تام ہو گئی وہ کا, کا جو نے اگر اس کا کم کیا تو تیری نماز کا کیا ہوگا کم ہوگا اب یہ روایت ہے مستدل منکرین کی اس واقعے کے جو کہتے ہیں کہ الگ الجود کی مقدار تین تسبیحات کی مقدار نہیں ہے فرض بلکہ فرض کیا ہے صرف اور صرف اتنی مقدار کے جس میں اتنی اطمینان حاصل ہو جائے وہ ملاقات کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے یہاں پر کرا کیا تذکرہ کیا ہر طاقت معن نہاقت معن نہ یہ مقدار جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے یہاں پر نماز پڑھی دیکھتے ہو جائے تو فقبر تو مقررہ ماں کا قرآن قرآن کر اگر تجھے قرآن, تیرے پاس قرآن, ہو تجھے قرآن کا, سیار ہو کا اگر تیرے پاس حصہ نہ ہو تو فحمد اللہ, اللہ تعالیٰ کے ہم جان کر محلے اور یہ عن ابن يحيى بن خلاد الزلقي عن ابيه عنذر تيم عن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بن داود قال حدثنا احمد بن قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فرض اللہ لابد خبر دے دی پھر فرض ہے اس فرض کی اللہ ہو جو ضروری ہے یعنی فرض جو ضروری ہے وہ بتا دیا ولا اللہ بھی نماز پارم نہیں ہوگی مکمل نہیں ہوگی مگر اس وجہ سے مگر اس وجہ سے جی آگے فعالما سوا ذالکہ یہاں کے آگے جو عبارت آ رہی ہے اس میں رحمتہ اللہ علیہ جو پہلی روایت ذکر کی ہے اس کا جواب ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جو روایت جن حضرات نے استدلال میں پیش کی ہے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے کا فعلم ان شوا ظالکا انما اریزا وافل روایت تو موجود ہے لہٰذا اب ہم اس میں کیا کہیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو وزال کا اد ہم اس کو معمول کریں گے فضیلت پر ہم اس کو کس پر معمول کریں گے فضیلت پر اور یہ کہیں گے کہ یہ فضیلت کا کم سے کم درجہ ہے کیونکہ تصویرات پڑھنا تو فرض تو ہے نہیں زیادہ سے زیادہ سنت یا سہواب ہے اس کی مقدار ہے تصویہات کی مقدار رقو میں خیرنا یا سجلے میں ٹھہرنا یہ کیا ہے فضیلت کا کم سے کم درجہ ہے یعنی اس سے زیادہ پھر فضائل ہے جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں کہ تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ تصویرات وغیرہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کم سے کم درجہ کس کا ہے تین کا یہ تین تصویرات کی مقدار رقوع سجلے میں یہ کیا ہے کم سے کم درجہ کس کا کم لہذا ادنات کا کم سے کم درجہ دیکھیے فالندہ شوا گال کا یہ پہلا جواب ہے جواب نمبر ایک تین جواب مجموعی طور پر بنتے ہیں فالندہ ان شا گال کا انما اریزا بھی ہی اندنا فضل بس ہم نے یہ جان لیا کہ اس کے علاوہ اس ان دو روایتوں کے علاوہ ان نما جو اس سے ارادہ کیا گیا ہے ادنا ما so وہ ان کا نا یعنی <coughs> حدیث دوسرا جواب اسی عبارت سے نکلتا ہے وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ کی روایت سے کرنا درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ روایت کہ اس طرح کہ اس میں جو جن عبداللہ آ رہے ہیں ان کا سرما حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نہیں ہے صنعت رکھیے یہ جو ہم بن عبداللہ ہیں ان کا سما حضرت عبداللہ مسود سے نہیں ہے ان کے بیچ میں اور بھی واقع ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے تو پتہ چلا کہ یہ روایت کیا ہے منفتح ہے لہٰذا اس سے استقبال کرنا درست نہیں ہوگا یہ دوسرا جواب ہے جو آگے والی عبارت ہے آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا تیسرا جواب وسیع عبارت کا طرح حقن آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ٹھیک ہے اگرچہ یہ روایت ہے اگرچہ یہ روایت منقطع ہے لیکن پھر بھی اگر اس کو مان لیا جائے تو یہ روایت ان دو روایتوں کے مقابلے میں کافی نہیں ہوگی انسی قوی ہیں ان بھی اس کی سند میں اس کے باوجود بھی کیا ہوگا یہ دو روایتیں قوی ہوں گی بنسبت کس کے, کے, کے, کے, کے اس روایت کے دیکھیں اور ان کانا زالکا حدیث کا کیا نام ہے یہ جو وہ حدیث جو حضرۃ اللہ حدی جس میں اس بات کا تذکر ہے منقطع ہے غیر حدیث ہے وہ کافی نہیں ہوگی ان دو حدیثوں کے لیے اسناد ان دونوں کی سند میں یعنی ان دونوں کی سند قوی ہے نہیں پتاب محمد رحم اللہ اور یہی مسئلہ کس کا ہے کا، محمد رحمۃ رخوس میں رکوجود کی کیا کہاں ہے और اور سجود میں کیا जाए جائے کیا जाए جائے में میں اور में میں کیا जाए جائے یاد رکھیے گا کہ مجموعی طور پر یہاں دو مسئلے ہیں لیکن حاوی رحمتہ ایک ہی مسئلے کو لے کر اسی پر ہی بیس کی ہے دو مسئلے اس طرح ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ رکو اور سجود میں تصویرات کا درجہ کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے رکوع اور سجود میں تصویرات واجب ہیں فرض ہے سنت ہے کیا ہے تصویرات کا پڑھنا ایک مسئلہ تو یہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رکوع اور سجود میں کون کون سی تصویرات پڑھنی ہے رکوع اور سجود میں تصویرات اگر پڑھنی ہیں تو کیا کیا پڑھنی ہے یہ دو مسئلے اس میں سے جو پہلا مسئلہ ہے اس کا نام کا حاوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں سر مجموعی طور پر کہیں کہیں آپ کو بیچ میں ملے گا لیکن اس پر خاص طور پر حاوی رحمۃ اللہ کی کہ رکوع اور سجود میں تصویرات کا درجہ کیا ہے واجب ہے سنتیں کیا ہیں اس پر بحث نہیں کی بحث کس پر کی ہے رکوع اور سجدے میں کون کون سی تصویرات مصنوع ہیں لہٰذا پہلے درافر سریف طور پر اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ رکوع اور سجود میں تصویرات کا درجہ کیا ہے آیا واجب ہے فرض ہے سنت ہے کیا ہے تو اس حوالے سے جو پہلا مسئلہ ہے اس میں دو مان احمد امام احمد بن حنبل حمبل اسحافے اور اس طرح اہل زبا ہے ان حضرات کے نزدیک رقوق اور سجود میں تسبیحات واجب ہیں یاد رکھیے گا آپ دونوں بابوں میں آپ کو فرق بھی ہونا چاہیے پہلے انہوں نے کیا تھا کہا تھا کہ رقوع اور سجود کی مقدار واجب ہے ورنہ رکو نہیں مقدار فرض ہے رقوق اور سجود میں تسبیحات کی مقدار کہنا فرض ہے یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ رکوع اور میں تصویر کون یعنی یہ جو خاص تصبیحات ہیں یہ کیا ہیں واجب ہیں سنت یا مصحح نہیں ہے تصویر اگر کسی نے آپ کر کسی نے چھوڑ دیا تو کیا نماز فاصل ہو جائے گی ریواج جب یادہ رہے گی جبکہ دوسری طرف جمہور ہیں احنا آنا شاف سب یہ بات کہتے ہیں کہ تسبیحات کا پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے سنت ہے کیا ہے سنت یہ پہلا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ کہ رکوع اور سجود میں کون کون سی تسبیحات مصنون ہیں کون سی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے اور اس میں مجموعی اعتبار کا تین مسلک ہیں سب سے پہلا مسلک امام شاقی رحمتہ اللہ علیہ امام احمد بن حمب الرحمۃ اللہ علیہ اسحاق بنر ظاہری ان حضرات کے نزدیک رکوع اور سجود میں کوئی بھی تصویر پڑھ سکتے جو تصویر پڑھنا چاہے جس کو جو پسند ہو ماحب یا دعا جو بھی دعا پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتے رکوع اور سجود میں کوئی خاص دعا مصنون نہیں ہے جو چاہے پڑھ سکتا ہے یہ کس کا مسلک ہے شوافع کا, حنابلہ کا، اور دعوت کا دوسرا ہے امام ابوانی پڑھنا امام ابو یوزو امام محمد حسن رحم اللہ تعالی یہ حضرات کہتے ہیں کہ رکوع اور سجود میں ہر ایک دعا نہیں پڑھنی بلکہ رکوع اور سجود میں، رکوع کے اندر سبحان رب العظیم اور سجدے کے اندر سبحان رب العلی इन ही دعاؤں کو تین تین مرتبہ دہرانا یہ مصنون ہے یہ احناج کا مسلح ہے کہ سلحان ربی العظیم رقو میں اور سلمحان ربی العالم तीन میں تین تین مرتبہ دہرانا یہ مصنون ہے اس کے علاوہ اور دعائیں پڑھنا مصنون نہیں ہے تیسرا مسئلہ جمعہ مالک رحمتہ اللہ علیہ کا جس نے ان دونوں مسلحوں کو جمع کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رقو کے اندر تو سلحان ربی العظیم ضروری ہے اور عبدال مبارک کا بھی یہی مسلک ہے جو رقوق کے اندر تو العظیم ضروری ہے لیکن جو چاہے پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو گویا کا دونوں کا نتیجہ اکٹھا استماع کہ رقوق کے اندر تو سبحان ربی العظیم ضروری ہے لیکن سجدے کے, کے اندر کیا ہے اللہ آپ کا غلط کرے کوئی بھی دعا پڑی جا سکتی ہے بات شروع میں اب امام طاب الحمۃ اللہ علیہ کسی چیز سے جو چاہیں ان حضرات رحمۃ اللہ نے اور ان حضرات کے ہی درائی ذکر کیے ہیں بعد کے شروع میں چار صحابہ اکرام اللہ تعالی علیہ اجماعین سے پندرہ سندوں کے ساتھ چار صحابہ سے کے ساتھ آپ کا روایات آئیں گی جن کا خلاصہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں کوئی بھی روکا طور میں, میں, میں آپ, پر ایمان لیا تو اور آپ, آپ کی پرما برداری کی اسلام ربیہ میرے ربیہ سمعی ومخی میرا مخی میرا مغذی میری ہڈیاں واسبی میرے پٹھے للہ بلالمی اللہ کے لیے تمام جہاں تک مدار ہے یقون کی سجوجی پر آپ صلی اللہ کا جس نے اس کو پیدا کیا وہ شب قسم آگر جس نے اس کے کان اور اس کی آنکھیں کیا کردی کھو دی, دی. تبارہ برکت والا ہے وہ اللہ خال کیا پیدا کرنے والا ہے جی پیدا کرنے والوں میں سے کیا ہی خوب ہے آب رکو میں کیا کہا سبحان ربی العظیم کے علاوہ آپ نے کوئی بھی دعا مانگی ہے اور کوئی بھی یعنی تصویر پڑی ہے ساری تصویر اور سجدے میں بھی ایسے وبه قال <سؤال> حدثنا محمد بن رز كما قال <سؤال> حدثنا عبد الله بن زهاء الحاء وبه قال حدثنا ابن داود قال حدثنا الازهبي وعبد الله بن صالح عن الماجيشوني قابل قابل الله من قبله علي خارج ذكر الاسناديه قال حدثنا ابو ميه قال حدثنا رزق بن عباده عن ابن جريج قال الله بن الفضل عبد الرحمن الخارجا مبين صرف اس لفظ کا ادارہ تقلط بھی قدمی اور جو میرے قدم برداشت کر سکیں کیا یہ کہ جس کی میرے قدم طاقت رکھیں یہ سب کچھ کیا ہے رب العالم جب رو یہ صحیح دن ہوں امر جہاں تک رکو کی بات ہے تم کا بیان کرو سب رب کی دعائے میں کیا کرو خوب دعا کروا اس کے ہاتھ کرو یعنی خوب دعا کرو فکا مین کیا ہے فقام فقہ مین خلیقہ لائق ہے لائق ہے تمہارا سجدے میں دعا, کرنا کہیں استجاب لکن کا تمہاری دعا کی جائے زیادہ لائق ہے کی, جائے طریقہ آنو کی روایت کی چار خمبر کے ساتھ جو آپ کے سامنے آئی جی آگے دیکھیے آباس کی روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے ایک ہی ساتھ قال بیماری گن خلفا بی بکرے کے پیچھے بنا ہوئے روایت حضرت عائشہ روایت آ رہی ہے آپ کے سامنے آٹھ سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ کے, کے ساتھ آ رہی ہے جی کالب فرماتی کانا نبی وسلم اس کا ماننا تو آتا ہے نا آپ کو امید ہے ان شاء اللہ جی فيه قال حدثنا ابراهيم بن رزق قال حدثنا باب موجرين بن عمرو ح قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن منصور قال ذكروا باسمه مثلها ويه قال حدثنا علي بن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن كلابي قال حدثنا صفيه عن منصور قال ذكر باسمه مثلها ويه قال حدثنا يزيد بن صرين قال حدثنا يحيى سعيد قال حدثنا سعيد بن عبيد العروه قال حدثنا عطاء عن ضرار ایک میں روایات میں کیا ہے فیروق صبحن قدوس رب الملائكه والروح جی اگلی والی روایت دیکھیے فبی قال حدثنا ربی بن قال حدثنا سد قال حدثنا صل جل الله لک ان یحیی بن سینان عن امراته عائشہ رضی اللہ تعالی عنها قالت فقدت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات ليلتين میں نے آپ کو گم ایک رات فظننت انه اتاجاریہ مجھے خیال ہوا گمان ہوا کہ آپ اپنی کسی باندھی کے پاس تشریف لے گئے رات کے یعنی میں نے آپ کو گم پایا لیکن گم پانے کا مطلب ہلکی یعنی محسوس ہوا کہ آپ مبارک میں نہیں ہیں لیکن فل تمست ہو گئی میں نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے یعنی تطولہ, تلاش کیا سے یدی یعنی علی صدور ہے میرے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے درمیان میں پڑے لگے اس, اس حال میں تھے یعنی آپ سہیتے میں تھے آپ کے دونوں ہاتھ دونوں گاؤں پہ میرے جا کے ہاتھ لگے تو کہتی ہے کہ آپ فرما رہے اللہ کا من سفا کہ اللہ میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی کی, کا کی من کا. پناہ میں آپ کے غصے سے اور میں پناہ مانتا ہوں آپ کی سزا سے آپ کی معافی کی. لَا لَا تعریف نہیں کر سکتا آپ کی جس طرح کی تعریف آپ نے خود اپنی کی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ میں آپ کی اس طرح تعریف نہیں کر سکتا جتنی کہ آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے لا يعني نہیں کر سکتا آپ پر تاریخ کو كما یہ نہیں کہا صد میں بلکہ کیا کہا لا اور اضافہ ان کا فرمایا کہ میں آپ تعریف کرتا ہوں لا اب لوگوں کلفی کا میں اتنی تعریف کر کے نہیں اتنی تعریف نہیں کر سکتا تک تعریف نہیں پہنچ سکتا جتنی کہ آپ کو تعریف موجود ہے کلفی کا کلفی جی تو چوتھے نمبر پہ آپ کے سامنے جو کی روایت آ رہی ہے دیکھیے دو سر کے ساتھ آ رہی ہے بھی قال حدثنا قال حدثنا ابن قال عمارت ابن عن في اور یہ کام بکرہ میرے گناہ نام فرما دیجیے و و اور بڑے میری ساری کی ساری خطائیں فرما و جلہ و چھوٹے بھی بڑی بھی, بھی میری ماں جی عنہ سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کے اس حال میں ہوتا جب صحیح دل ہوتا ہے آگے آپ نے فرمایا دعا دعا کثرت سے کیا کرو انام سے پندرہ لا کر ثابت کیا ہے ان حضرات میں سجدے میں کوئی بھی دعا پڑی جا سکتی ہے ہیں اللہ اللہ بس کوئی حرض نہیں ہے کہ آدمی کوئی دعا کرے اپنے رکوع اور سجدے میں بے ما جو چاہے غلطی تقیضہ ان حضرات کے نزدیک کوئی بھی چیز مقرر نہیں ہے وحتجو آخرون اس مسلط میں آپ کی کی کے دونوں قدموں کے درمیان میں آپ سجدے میں تھے تو آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجھ سے دنیا نسیف فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ